والسلام نبی اللہ وعلی آلک نور مصرت امام محمد جلد ایک صفحہ چار سو سات حدیث نمبر سولہ سو چونسٹھ شب اثرا کے دولا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں بے شک حضرت جبرائیل علیہ سلام نے مجھے بشارت دی یعنی خوشخبری سنائی جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے شب میں جنت پانا ہمت پو سلام, مصطفی جان رحمت سلام شمع بس میں ہدایتوں سلام سلح حبیب میٹھے میٹھے اس ٹائم اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کی خصوصی نشریات میں شب اسرا کا دلہا سلسلہ جاری و ساری ہے شب معراج میرے اکالی سلاۃ والسلام رب عزاجل کے مہمان بنائے گئے اور کیا کیا عنایاتیں ہوئیں کیا کیا سما تھا اللہ حضرت نے اپنے قصیدہ معراج میں جو کہ سڑسٹھ اشعار پر مشتمل ہے اس کی منظر کشی کی ہے تو اس سلسلے کے اندر ہم وہ اشعار پڑھتے سنتے ہیں اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں نماز آخر کے دست بست آگے کر گئے تھے ہمارے اکالی علیہ و سلام شب مہراج آن کی آن میں رات کے ایک قلیل حصے میں کتنا قلیل تھا اللہ جانے بس ہمیں یہ بتایا گیا کہ پیارے اکالی سلا تو سلام جب مہراج کے لیے گئے اور واپس بھی آ گئے تو بستر اسی طرح گرم تھا اور آپ کا مبارک امامہ ٹکرانے کی بنا پر درخت کی شاخیں جو ہلی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی بڑی معلوماتی بات ہے کہ وہ سفر کتنا تھا اللہ اکبر کتنی مسافت کو طے کیا مکہ مکرمہ زادہ اللہ ہُشرف و تعظیما سے جہاں سے آپ کو وہی کی جاتی ہے پتہ کتنی مسافت ہے تین لاکھ سال کی مسافت ہے کتنی تین لاکھ سال کی مسافت اور ہمارے اکالد سلا تو اسلام وہاں نہیں گئے تھے آپ تو عرش پر گئے تھے لا مکاں پر گئے تھے کسے بتائے کدھر گئے تھے وہ مکان ہی کوئی نہیں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نا جنوب نہ نیچے نہ اوپر ہو تو مکان ہی کوئی نہیں ہے اتنی مساوت تو وہاں تک کی ہے سبحان اللہ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو گیا آنند فانن کیسے ہو گیا کہ بسترہ گرم تھا زنجیر ہل رہی تھی تو اللہ کے بندے قرآن پڑھ جہالت دور کر علم حاصل کر اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کو بڑی وہ طاقتیں عطا فرمائی وہ آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی آپ کے امتی وہ ایک ماہ کی مسافت سے تخت بلکیس کو پلک چھپکنے میں لا سکتے ہیں یہ تو امتی ہیں اور میرے آقا علیہ و سلام کا مقام تو بہت بلند ہے یہ تو امتی ہیں نبی کی شان کیا ہوگی اور جو نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں ان کی عظمت و شان کو کون پہنچ سکتا ہے کون سوچ سکتا ہے وہ اگر آنن فانن پلک چھپکنے میں ارش پر جائیں لامکا پر جائیں تو لوٹ کر واپس آ جائیں تو اللہ کی قدرت سے اللہ کی رحمت سے کیا بیٹھ ہے تو اس رات بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیم سلاط و سلام جمع ہوئے اور پیارے اکالی سلاط و سلام کی اقتدا میں سب نے نماز ادا کی اس نماز سے پہلے جو سارے نبیوں نے خطبے پڑھے وہ سنیے پیارے آقا علیہ سلاۃ وسلام کی تشریف آوری ہوئی تمام نبیوں نے مرحبا کہا سارے ندیوں کی روحیں آئیں انہوں نے اپنے رب کی صنا کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی ہینا ولی سلاط و السلام نے خطبہ دیا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا علیہ السلام جس نے مجھے ملک عظیم دیا مجھے اللہ عز و جل سے ڈرنے والی امت بنایا میری پیروی کی جاتی ہے مجھے آگ سے بچایا اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کر دیا حضرت سیدنا دابود علا نبی جنا علیہ سلاۃ والسلام نے بیان فرمایا رب کی حمد کی تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی مجھ پر زبور نازل کی لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا پرندوں پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا مجھے حکمت دی فیصلہ سنانے کا منصب دیا حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام نے یوں بیان کیا تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا جنوں کو مسخر کر دیا انسانوں کو مسخر کر دیا شاعطین کو مسخر کر دیا وہ شیاتین عمارتیں بناتے مجسمے بناتے تھے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہر چیز کا علم سکھایا گیا میرے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا مجھے ایسا ملک عظیم دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہیں حضرت سئینا عیصر علیہ نبی جینا ولی سلاۃ والسلام نے اپنے رب عز اجل کی صنا کرتے ہوئے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تورات عطا فرمائی انجیل کی تعلیم دی مجھے مادر زاد اندھوں اور برف والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پر انجیل نازل ہوئی تو کا بھی آپ کو علم تھا جو کہ موس علیہ اسلام پر نازل ہوئی اور میں اس کے اذن سے اللہ کے اطاط سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں مجھے آسمان پر اٹھایا مجھے کفار سے نجات دی مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے انبیاء نے خطبے پڑھے اب شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے سبحان اللہ الحمد اللہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر یعنی بشارت خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنایا مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا میری امت کو امت وسط بنایا میری امت کو امت اول بنایا میری امت کو امت آخر بنایا میرا سینا کھول دیا مجھ سے میرا بوجھ اتار دیا میرا ذکر بلند کیا مجھے ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا بنایا میٹھے میٹھے اسلائن بھائیو مدنی چینل کے ناظرین چھوم جائیے اکالی سلا تو سلام کے اس بیان علی شان کے بعد ابو المبیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی سلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر فرمایا انہی فضائل کی وجہ سے ہم سب پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے پھر ہمارے اکالی سلاط اسلام نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی امام مسلم نے بھی اس روایت کیا امام نسائی نے بھی سبحان اللہ اور اللہ حضرت وہ جم جم کر فرما رہے نبی <سسس> یا نبی یا نبی ملک کے کون ہیں امبیا تاجیدار ملک کے کو نین میں امبیا تاجیدار تاج داروں کا آکا ہمارا نبی تاجیدار یا یا یا نبی، نبی، نبی، نبی، نبی، صلی اللہ تعالی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کروں جسے اعلی حضرت نے فتح راضاویہ شریف میں لکھا آلہ حضرت لکھتے ہیں جو نسبت ایک امتی کو اپنے نبی سے ہے وہی نسبت تمام نبیوں کو ہمارے نبی سے ہے جب ہی تو الہ حضرت عرض کر رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک آپ مالک ہیں اللہ نے آپ کو بڑی چھانتا کی انبیاء سے کروں عرض کیوں, کیوں مالی کو سے کرو ارض کیوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جیسے سب, جیسے سب کا خدا Babi ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا تمہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم و صاحبی مارکس علماء نے لکھا کہ شب مہراج بیت المقدس لے جا کر نبیوں کا امام بنایا گیا ہمارے آقا کو شب اثرہ کے دونا کو اور جمی انبیاء صادقین کو مقتدی بنایا گیا کہ انہوں نے ہمارے اکالی سلاط و سلام کی اقتدا میں نماز ادا کی تو اس سے مسلا حیات النبی بھی واضح ہوتا ہے کہ سارے نبی زندہ ہیں حیات ہیں دیکھیے میرا کالی سلاۃ السلام جب مسجد الحرام سے مسجد اقسا کی طرف چل رہے تھے تو راستے میں آپ نے موسا علیہ السلام کو دیکھا کس حال میں دیکھا کہ موسا علیہ السلام اپنے مزارے پر انوار میں نماز ادا کر رہے تھے نماز ادا کر رہے تھے ٹھیک ہے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں نماز ادا کر رہے تھے اور جب آپ بیت المقدس گئے تو حضرت علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے آپ کا استقبال کر رہے تھے جب آپ آسمان پر گئے تو وہاں بھی علیہ السلام موجود تھے تو بیک وقت وہ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی وہ واضح ہو رہا ہے اور انبیاء کو جو اللہ نے شانے دی ہیں وہ بھی واضح ہو رہی ہیں اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی حیات ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور یہ حادیث میں موجود ہے مشکا شریف میں فرمان نبی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے بس اللہ تعالی کے نبی قمروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے علماء نے اور بھی بڑا پیارا مدنی پھول عنایت فرمایا کہ انبیاء کرام علیم السلاط السلام کی علمی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ شب مہراج وہ اپنے اپنے مزارات میں تھے نا دنیا کے کئی ملکوں میں کئی علاقوں میں انبیاء کے مزارات بنے ہوئے ہیں مگر شب مہراج انہیں مزارات میں ہی پتہ چل گیا کہ شب اسراء کے دولھا بیت المقدس آ رہے ہیں امامت فرمائیں گے اور ہم سب کو وہاں پر حاضر ہونا ان کی زیارت کرنی ہے انبیاء کی شان نرالی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے اکالی سلاط اسلام کے صدقے میں ساتھ تمام نبیوں کو یہ شان عطا ہوئی مزید اللہ حضرت شب مہراج کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمارے یہ جی ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شہر کا ہو رہا تھا نجوم افلاک جام و جھگال تھے نئے لیراب کے سامان عورت کے مہمان کے لیے تھے شب اثرا کے دولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کیفیت یہ تھی کہ ہر چیز کو زیب و زینت دیکوریشن دی جا رہی تھی سجایا جا رہا تھا اور اسی خوشی میں ستارے اور آسمان جام و مینا یعنی گلاس و سرائی کو دھو دھو کر صاف کر رہے تھے نکاب الخ سارے گرمیوں پر نقاب الگ کو ہے سے ٹپ چڑھی تھی ٹپ انجم کے آب لے تھے نئے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے شبے مہاراج جب مہر انور مہر یعنی سورج مارے انور یعنی بہت روشن سورج یعنی شب اثرہ کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ انور سے نکاب اٹھایا تو آپ کے نورانی رخساروں کا جلال عروج پر تھا اور ان نورانی رخساروں کی تفیش کی بنا پر گرمی کی بنا پر گرمی کی بنا پر آسمان کو ہےبت کی وجہ سے بخار چڑھ گیا اور ستاروں کو چھالے پڑ گئے تھے اور ان چھالوں سے پانی رس رہا تھا یہ جو شیشے انور کا اثر تھا کہ آبِ گوہر کمر کمر تھا صفائے پسل پھسل کرے ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے نئے نیرا مان کے لیے تھے اب ان اشعار میں بہت سارے اشتہارے ہوتے اشارے ہوتے وہ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آ ضروری نہیں ہوتی مگر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اللہ کے ولی کا کلام ہے مفسر کا کلام ہے محدث کا کلام ہے ایک مفتی کا کلام ہے اللہ کے ولی کا کلام ہے پڑھتے جائیے سنتے جائیے جھومتے جائیے اور عشق رسول کی خیرات پاتے جائیے سمجھ میں آتا نہیں آتا کوئی بات نہیں تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ شب مراج شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں ایسا جوش پیدا ہو گیا تھا کہ موتی پگھل رہے تھے اور راستے اس قدر صاف کر دیے گئے تھے کہ چلنے والے ستارے پھسل پھسل کر شب اسرا کے دولا کے مبارک قدموں پر لوٹ رہے تھے قربان ہو رہے تھے سبحان اللہ اعلی حضرت کے عشق رسول پر قربان جائیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما رہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا کروڑواں ذرہ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے آمین آمین آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاء اللہ مزید اعلیٰ حضرت کے عشق برے جذبات کو اشعار کی صورت میں انشاءاللہ اللہ مزید سنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جلمی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی